الحمد الله وعلى حبیب اللہ, يا, حبیب اللہ, يا, اللہ يا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی صلی اللہ میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اسی سلسلے میں جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات سلسلے میں آپ کو خوش آمدید مرحبا اس سلسلے میں تربیت فرماتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی اور ہمارے پیارے پیارے شیخ دریکت امیر السنت مدنی برکات کے ہوتے ہیں سوالات اور امیر السنت کے جوابات اور یہ سارے مدنی گلدس سے لے کر آتے ہیں ہمارے لیے ہمارے رکن شورا حاجی اماد تاری آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین اللہ کل حال جی کس چیز سے ابتدا کر رہے ہیں کون سا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں میٹھا میٹھا جب مہینہ ہے آہا ماہ رمضال مبارک وہ ہمارے موضوع میں اس وقت چل رہا ہے تو رمضان مبارک کے اندر ایک شوق ہوتا ہے ایک شوق ہوتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے مدعی منوں میں بھی بعض اوقات بہت واضح طور پر جذبہ نظر آ رہا ہوتا ہے ٹوپیاں پین کر صبح آ رہے ہیں شہری کے اندر اٹھ رہے ہیں شہری کر رہے ہیں شہری یہ ہوگی فلا چیز ہوگی مسجدوں کی طرف آنا ہوگا تو اس میٹھے میٹھے مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہوتی سبحان اللہ, ہے اللہ کہ یہ تو ماہ نزول قرآن ہے یعنی اس مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا سبحان اللہ, اللہ پیارا مہینہ ہے اور ایسا عظیم شان مہینہ ہے اس میں یعنی یوں سمجھیے کہ اس ماہ میں قرآن پاک نازل ہوا, نازل ہوا اور قرآن پاک میں جو بھی ہمارے بارہ مدنی ماں ہیں ان میں صرف ایک ہی مہینے کا نام ہے وہ بھی رمضان ابارا سبحان, اللہ, سبحان اللہ یوں سمجھے کہ یہ کتنا پیارا مہینہ آپس میں محبت آپس میں محبت کہ رمضان شریف میں قرآن پاک نازل ہوا اور بارہ ماہ میں سے صرف اور صرف رمضان شریف کا نام قرآن مجید آیا ہاں میں آیا ہے تو آپ اتنا محبت اللہ تعالیٰ کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح رمضان مبارک کا ذکر فرمایا اور اس سے اس مہینے کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور رمضان میں قرآن کی اہمیت کا بھی پتا چلتا ہے تو تلاوت کی بہت اہمیت ہے تو ہم پتا نہیں کو جو دکھائیں گے وہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کریم کی اہمیت پر ہے جی آئیے دیکھتے ہیں میرے نے سنت سے میرا سوال ہے کہ رمضان میں تلاوت قرآن کی کیا اہمیت ہے جواب رمضان مبارک ماہول قرآن ہے اس میں قرآن کریم نازل ہوا اور قرآن کریم کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ ملے گا کہ ویسے ہی فرض کا ثواب ستر گنا اور نفل کا ثواب فرش کے برابر تو یوں ہر نیکی کا ثباب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کا ثباب بھی رمضان المبارک میں بڑھ جاتا ہے اور ہمارے اصلاف ہمارے بزرگان دین رمضان شریف میں تلاوت میں بہت زیادہ انہما کرتے تھے جیسے امام اعظم و عنیفا رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان شریف میں 61 سکسٹی ون بار قرآن کریم پڑھتے تھے ایک رات میں ایک دن میں اور ایک تراوی میں یعنی سارا مہینہ تراویح میں ایک قرآن کا ختم کرتے تھے اور الگ سے تلاوت رات کو ایک اور دن کو ایک قرآن کریم رمضان میں نظور علیہ السلاۃ اسلام اور جمع علیہ السلاط اسلام بھی قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے شا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان, ماشاءاللہ سبحان اللہ قرآن پاک پڑنا یہ باعث ثواب ہے اور جو قرآن پاک کا ایک ہرف پڑتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ شاہ فرمایا کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دس نیکیاں عطا فرماتا ہے پھر پیارے آنکا صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرفے بلکہ الف الگ لام الگ حرفے اور میم الگ حرفے یعنی اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی تیس نیکیاں ملیں گی اور رمضان المبارک میں نیکیوں کا بھاو بڑھا ہوا ہے یعنی کہ فرض کا ثواب جو ہے ستر گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے تو رمضان و مبارک کا نعمتوں برکتوں کا مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر خاص خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ عزوجل ہمیں ماہ رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق توفیقہ فرمائے جی امام بھائی امام اعظم رحمتہ اللہ تعالی سکسٹی ون اور اتنی پیاری بات ہے جبریل امین علیہ یہ سارے ملائکا کے سردار ہیں اور پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ساری مخلوقات کے سردار اللہ اب یہ دونوں دور کرتے یعنی ایسا ہوتا ہے نا جیسے بچے آپ آپس مدرسۃ المدینہ بلا تمسیل یعنی بچے کہاں اور وہ اعلیٰ مقام کہا تو مدنی منع آپس میں ایک طرح سے وہ جو ہوتا ہے ریپیٹ کروانا دور کرنا سنانا دا وغیرہ دا یہ دور کہلاتا ہے اب وہ کیسے ہوتا تھا کیا ہوتا تھا وہ دا تو ش... شرکا جانے ہمیں نہیں پتا تو یہ اتنا پیارا مہینہ اس مہینے کا اہتمام یعنی آپ یہ سمجھے کہ ہمارے مدنی منع تو حافظ ہوتے صحابہ اکرام علی قرآن کے حافظ ہی ہوتے تھے اللہ اور پیارے آکا صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حافظ قرآن تھے مگر یہ ایک دور اس مہینے کی وجہ سے کہ محمد محمد رمضان مبارک کا اور اب آپ آئیے کہ بزرگوں کا کیا جدول ہے ایسا جدول ہے کہ دن میں ایک قرآن رات میں ایک قرآن پورا مکمل محمد اور محمد اس کے ساتھ تراوی کے اندر لازم بات ہے تراوی کے اندر ایک پورے مہینے کے اندر ختم ہوتا ہے تو اس طرح اکسٹھ قرآن پاک جبکہ تیس دن کا رمضان مبارک ہوا تو اکسٹھ بن گئے اکسٹھ سکسٹی مہینے کے اندر امام اعظم فرما رہے تو اسی طرح یہ صرف امام اعظم کی بات نہیں ہے بزرگوں نے پڑھا سب کچھ پڑھا اور پھر اعلیٰ آل رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک ان کا حافظہ ایسا مضبوط تھا رمضان مبارک میں تراویظ تھوڑی دیر پہلے پڑھا اور جو پچھلی کتابیں یاد ہوتی تھی نبیوں کو حز ہوتی تھی لیکن یہ قرآن پاک کا خاصا ہے کہ آج ایک چھوٹا چھوٹا بچہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع مدنی منیا اس کو حص کر لیتے ہیں اور آج بھی یہ کہ پچھلے دنوں میں پتا چلا کہ ہمارے مدرس المدینہ کا ایک مدنی منا اس کے گھر میں قرآن پاک کا روزانہ کا ایک ختم شریف ہو رہا ہے منا پانچ پارے پڑھ رہا ہے امی جو ہے تین پارے پڑھ رہے ہیں ابو کچھ دادا دادی نانا نانی سب مل کر جو ہے اس گھر میں ایک قرآن پاک پڑھا جا ماشاء رہا تو آج بھی یہ نظارے عام ہیں کہ آشی کے قرآن موجود ہیں تو رمضان مبارک میں آپ بھی ذوق و شوق کے ساتھ جہاں آپ روزانہ پڑھتے تھے ایک پارہ اب رمضان مبارک کی آمد ہو گئے تو تین پارے پڑھ تین پارے پڑھتے تھے تو پانچ پارے پڑھ پھر یہ ان شاء اللہ کا سامان ہے یعنی یہ گھرانہ پورا آشکان قرآن تو پیارے مدنی منو کتنا پیارا قرآن ہے کتنی پیاری کتاب اور آپ کو کتنا بڑا اعزاز کتنی بڑی نعمت کتنی بڑی دولت ملی یعنی آپ سمجھے دنیا کی دولت کیا ملے گی آپ کو کتنے سکے ملیں گے اتنی بڑی دولت کہ اللہ کا کلام پیارے آکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جبریل اللہ. امین علیہ السلام لے کر آنے والے ہیں جس کلام کو آہا. صحابہ اکرام علی مردوان جس کو یاد کرنے والے ہیں وہ پیارا پیارا پاکیزہ را میٹھا میٹھا کلام اللہ نے آپ کو نعمت دی کر رہے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں جو یاد کر چکے ہیں تو آپ نے اس یاد کو باقی رکھنا ہے مرتے دم تک باقی رکھنا ہے قرآن پاک یاد ہو گیا آپ کو آپ بڑے ہو گئے تو اب آپ کو مرتے دم تک یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہو جائے گی تو قرآن پاک کی نعمت دی ہے دیکھیے کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو منتخب کیا آپ کے سینے میں قرآن پاک دیا آپ اتنی بڑی نعمت اس کو محفوظ رکھے اس کو پڑھیں رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ پڑھیں اور پورے سال اس کی تلاوت کرتے رہیں رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ اور پورے سال بھی کرے تاکہ آپ واقعی نام کے نہیں کام کے حافظ بنے تو یہ تو ہمارے تلاوت قرآن کی طرف ہم نے ایک بات بیان کی آپ کو اور تلاوت قرآن کے بعد اب ایسی چیز کہ ہم چونکہ اب آ رہے ہیں رمضان البارک کے موضوع پر رمضان وارک میں ہم نے ایک تلابی کا موضوع لیا پہلے ہم نے کچھ موضوع بیان کیے اب ہم نے تلاوت کے ایک بات بیان کی اس کے ساتھ چونکہ روزہ رکھنا ہے تو اب ہم روزے کی طرف بڑھ رہے تو روزہ رکھنا ہے سہری ہوتی ہے اس کی نیت بھی ہوتی ہے افطار بھی ہوتی ہے پھر اس کے اندر اور چیزیں بھی ہوتی ہیں تو وہ ہم بیان کریں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو قرآن پاک کہ پڑھنے کے دوران وہ سجدے آ جاتے ہیں مدنی منوں کو پتا ہوگا اب مدنی منوں کو جو سجدے کرنے ہیں سجدے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے وہ ہم آپ کو سجد تلاوت کا طریقہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ سجد تلاوت آپ نے کیسے کرنا ہے آپ کو ایک ہم مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں جی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سجدہ تلاوت کا طریقہ سنیے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم از کم تین بار سبحانہ ربی کہے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے پہلے پچھلے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہے اور ایک اور بازار پھول بھی سن لیجئے سجدۂ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ اس میں تش یعنی اتحجات ہے نہ سلام ایک اور بات بھی بیان کروں سجدۂ شکر کا طریقہ بھی وہی ہے جو سجد تلاوت کا ہے جی آپ نے سجد تلاوت کا طریقہ سیکھ لیا سجدۂ شکر کا طریقہ بھی آ گیا اولاد پیدا ہو یا مال پایا یا گمی ہوئی چیز مل گئی یا مریض نے شفا پائی یا مسافر واپس آیا الغرض کسی نعمت کے حصول پر سجدہ شکر کرنا مستحب ہے امیر علیہ سنت کی بھی عادت یہ ہے کہ آپ کو خوشی ملتی ہے رمضان کا چاند نظر آ گیا ربی اول کا چاند نظر آ گیا تو ہم ایسی چیزیں مدنی مذاکروں میں سنتے میں پتہ چلتا ہے امیرا علیہ سنت نے سجدہ شکر ادا کیا تو ہمیں بھی سجدر شکر ادا کرنا چاہیے سجد تلاوت کرنا سیدر شکر کرنا یہ ہماری عادت میں ہو ہونا چاہیے سجدۂ تلاوت کے جو احکام ہیں وہ آپ امیر علیہس کے رسالے تلاوت کی فضیلت سے پڑھ سکتے ہیں آئیے آپ کو طریقہ دکھاتے ہیں علی اللہ تعالی علی محمد اب آپ نے سجدہ شکر کرنا ہے سجدہ تلاوت کرنا ہے جو بھی جیسے جس کو قرآن پاک جیسے پڑھتے ہیں نا اس میں بعض آیتیں آتی ہیں جس کے بعد سجدہ کرنا ہوتا ہے تو آپ سجدہ اس طرح کریں گے کہ آپ سیدھے کھڑے ہوں گے ہاتھ چھوڑ دیجئے ہاتھ کھول دیں نگاہ سجدے کی طرف کریں جی بالکل اسی انداز سے رہیں اب آپ جائیں گے جیسے اللہ اکبر بر کہتے ہوئے سجدے پہ پہنچے سجدہ کیا تین بار سبحانہ زبی اعلا کہا اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے یہ پورا ہوگا تو ہم آہستہ آہستہ آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ نہیں بندے ہوئے نا آپ نے نیت کے رے ہاتھ نہیں اٹھانے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی ہاں نیچے ہی رکھے آپ سر لاتے رہے آ کے نیچے رکھے اب میں مدینہ بولوں گا آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے ٹھیک ہے مدینہ اللہ اکبر ماشاءاللہ تو آپ نے اب تین مرتبہ سبحانہ علامد علی چینل کے ناظرین یہ واقعی سجدہ نہیں کر رہے ان کی ان سے باتیں بھی کر رہے آپ مت ڈریئے گا ان کو سکھا رہے اب آپ کیا کہیں گے تین مرتبہ ماشاء اللہ اب آپ بیٹھے رہے ابھی سجے میں ہی رہے اب آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے تیار ہے آپ میں مدینہ بولوں گا پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے ٹھیک مدینہ ماشاء اللہ اس میں سلام بھی نہیں پھیرنا آپ کا سجدہ تلاوت کا بھی یہی انداز ہے سجدہ شکر کا انداز بھی یہی ہے پیارے مدنی منو آپ نے طریقہ دیکھا آپ نے اسی طرح سجدہ تلاوت کرنا ہے اور اسی طرح سجدہ شکر کرنا ہے آخر میں ایک نعرہ لگائیں گے آپ تیار مدنی مذاکرہ جاری رہے گا ان شاء صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی قرآن کریم میں چودہ سجدے ہیں اور جب آپ آئے سجدہ کی تلاوت کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ بھی کیجئے اب یہ کہ آپ نے پڑھ لی آئے سجدہ اب جو قاری صاحبان ہیں ناظم صاحب ہیں اگر آپ نے مدنی منوں کو نہیں بتایا ابھی تک کہ قرآن کریم کے سجدے کا طریقہ کار یہ ہے تو بتائیے اس طرح والدین بھی بتائیے ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے اب جو قرآن کریم کا سجدہ ہے سجدہ تلاوت ہے اس کا طریقہ کار فرمائیے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے اور کم از کم تین بار سبحان ربی بیل اعلیٰ کہیے پھر اللہ حکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت تھے اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑے ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں اس کی مزید معلومات کے لیے امیر السنت دامد برکاتم اللہیہ کا رسالہ تلاوت کی فضیلت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے نادیم پیارے پیارے مدنی منو آج ہی مقبر المدینہ سے طلب کیجیے اور اس چیپٹر کو کہ سج تلاوت کا کیا طریقہ کار ہے کن کن مقامات پر جو ہے سج تلاوت کیا جائے گا اس کو پڑھیے ان شاء اللہ آپ کو معلومات ہو جائے گی اور جو سج تلاوت کا طریقہ کار ہے سجدہ شکر کا بھی یہی طریقہ کار ہے اچھا یہ تو ہوا طریقہ جی اب اسی ہی طریقے کے متعلق ایک ہم مذہبی گلدستہ دکھاتے ہیں کہ یہ جو آپ نے طریقہ بیان کیا طریقہ ہے لیکن اس میں اور بھی چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے تو کیا لحاظ رکھنا ہے آئیے دیکھتے ہیں میرا نام میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ کی بات میں سجا تلاوت کے لیے بابو ہونا ضروری بارے میں کوئی بدی تلاوت کے لیے ہونا ضروری ہے واللہ تعالی صلیمد صل اب جیسے ہم نے ایک طرف تلاوت کی بات کی اور سجدہ تلاوت کی بات کیا اچھا اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ آج کا موضوع ہے رمضان البارک نا تو رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ہے اب ہم روزے کے کچھ مسائل کی طرف جا رہے ہیں تو روزہ رکھنے سے پہلے ایک چیز یہ ہے شہری بھی ہوتی ہے افطار بھی ہوتے ہیں اور انڈے پراٹھے شہری میں ہوتے ہیں تو افطار کے اندر پکوڑے سموسے ہوتے ہیں یہ باتیں تو مندی منوں کو پتہ ہوتی ہیں لیکن کئی مسائل بھی ہوتے ہیں جن مسائل کا پتہ ہونا چاہیے اب اصل ایسا ہے کہ سہری کرنا اس کی نیت اور اس تعلق سے ایک یعنی ابھی سمجھے نا روزہ رکھ رہے ہیں تو پہلی چیز شہری آ رہی ہے ہم شہری کے تعلق سے ایک چیز آپ کو بیان کر رہے ہیں پھر ہم نے آپ کو افطار کی طرف بھی لے کر جانا ہے اور ایک جو ہے نا بڑا پیارا سمندی گلدستہ آپ کو دکھانے سوال بڑا پیارا ہے انشاءاللہ شاء بھائی شہری کے دسترخان نہیں نہیں تصور میں شہری کے دسترخان کی طرف چلیں ابھی کوئی انڈا پراٹھا آپ کو نہیں ملے گا یہاں پر ابھی تو آپ تصور کریں گے لیکن بڑا پیارا مدی گلدستہ معلوماتی مزید گلدستہ آئیے دیکھیں اگر کوئی شخص بات نماز تراویح پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے اور پھر سو جاتا ہے اور پھر روزہ بند ہونے سے دو تین منٹ پہلے اٹھ کر صرف ایک گلاس پانی پی لیتا ہے اور شہری کی نیت کرتا ہے تو اسے شہری کا سواب ملے گا یا نہیں بالکل شہری ملے ملے کی سنت جو ہے ہو جائے گی علیہ اللہ تعالی تھوڑا سا آپ کھانا کھا لیں گے ایک کھجور بھی کھا لیں گے سہری کی نیت سے تو سہری کی سنت ادا ہو جائے گی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے سہری میں آنکھ نہیں کھلی یا سہری کی سعادت نہیں پائی تو یہ کہتے ہیں آج ہم نے جو ہے بغیر شہری کا روزہ رکھا ہے یہ اچھا کام کوئی ہی کیا آپ نے ایک برکت والا کھانا تھا وہ آپ نے کھایا نہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ میں نے جو ہے بگر شہری کے جو ہے روزہ رکھا ہے اس طرح کہ یہ آج الحمدللہ للہ کے ساتھ روزہ رکھا ہے ما شاء وہ نہیں کھا جائے گا اچھا اس میں یہ چیز ضرور ہے کہ یہ شہری اتنی کھائیں کہ روزہ اچھے انداز سے گزار گزارنا اور روزے کے لیے نیت ہونا نا یہ بھی ضروری ہے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں ہم نیت کرتے ہیں پھر نماز شروع ہو گئی نماز میں داخل ہو کے نماز کے اندر آ اس طرح روزے کی بھی نیت ہوتی ہے <متصف> اب نیت کے لیے مطلب سمجھے چند باتیں اگر ذہن میں ہو نا تو بہت آسانی ہو جائے گی مثلا دیکھیں کیا ایک شخص عام طور پر مدری منہ صبح صبح اٹھے اور انڈا پراٹھا کھانے بیٹھ جائے ایسا ہوتا ہے نہیں <متصف> روزہ رکھنا ہوتا ہے تبھی یہ سارے کام ہوتے ہیں کہ اڑ بھی رہے تو شہری بھی ہو رہی ہے امی یہ لے آؤ امی کھجلہ پھینی لے آؤ امی یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا چاکلیٹی والا دودھ ابھی میں نے پیا نہیں ہے یہ سارے کام جو ہو رہے ہوتے ہیں یہ کب ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی روزہ رکھنا ہے اور جلدی جلدی اس ٹائم کے اندر کھانا ہے کتنے منٹ باقی ہیں تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ روزے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو شہری کرنا جو ہے نا یہ بھی نیت ہے تو روزے کے لیے نیت ضروری ہے اور شہری بھی نیت ہے کہ اس طرح ہم نہیں ہے اور ہم کر رہے ہیں تو یہ روزے کے لیے کر رہے ہوتا جو اس کی دعا ہے نا لوگ اس کو جو ہے نیت سمجھتے ہیں اور وہ دعا پڑھنا بھول جائے اب سہری بھی کھائی ہے اور دعا پڑھنا بھول گئے تو وہ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو نیت ہی نہیں کی وہ دعا نہیں پڑی تھی اس دعا کو بھی جو نے نیت سمجھ رہتے بولے ہم نے تو یہ سہری کیوں کھائی تھی روزہ رکھنے کے لیے تو یہ سہری ہی آپ کی نیت ہے اب ایک چیز ہو گئی ہوا یہ کہ آپ کی آنکھیں نہیں کھلی شہری میں اب اب روزے کی نیت کا کیا کریں گے نہ دعا پڑیے نہ کھائی ہے نہ کچھ بھی نہیں اب آپ نے رات کو مغرب کی نماز کے بعد ہی اگلے دن کی نیت کی جا سکتی ہے لیکن اب آپ نے نیت بھی نہیں کی ذہن میں بھی نہیں تھا روزہ جو ہے وہ اب رکھنا ہے اب کیا کریں بھائی اٹھایا امی نے چلو بھائی فجر پڑھ لو اٹھے نہیں اٹھایا شہری میں نہیں میں نہیں اٹھ رہا اور یہ وہ جو ہوتے اسٹائل مدنی ملوں گے وہ کرتے رہے اور اٹھے نہیں اب ہو گیا فجر کا وقت شہری کا ٹائم ختم ہو گیا اب کیا کریں اب یہ کہیں میں صبح سے روزے سے ہوں صبح سے روزے <سؤال> سے <سؤال> ہوں اچھا اس کا ویسے ٹائم جو ہے نا وہ ہے یہ بڑا مشکل سا لفظ ہے یہ نہیں ہے جو ہوتا ہے نا نماز کا کیلنڈر گھر میں ہونا چاہیے اور گھر میں نماز کا کیلنڈر ہونا چاہیے نماز کا کیلنڈر روزے کے لیے بھی ہونا چاہیے نماز کا کیلنڈر نماز کے لیے بھی ہونا چاہیے اب یہ نماز کے کیلنڈر پر آئیں گے نا بدنی منہیں تو وہ دیکھیں گے ایک لکھا ہوگا فجر ایک لکھا ہوگا طو آفتاب آسما نکل جانا پھر اس کے بعد تیسرا ایک کالم زوال زہر سے پہلے کالم ہوگا اس میں بڑا مشکل سا لفظ لکھا ہوگا زوا کبرا یہ ذرا لکھا ہوا ٹیکسٹ دکھائیے گا زوا کبرا جی یہ کیلنڈر ہی دکھا دیں ہاں بولے پورا کیلنڈر دکھا دیجیے یہ کیلنڈر یہ دیکھیں دیکھئے مختلف مدینہ کیلنڈر آپ کے سامنے اچھا اب یہ دیکھیں یہ زوا کبرا یہ جو ٹائم لکھا ہوا ہے نا یہ ٹائم اس ٹائم سے پہلے پہلے آپ اٹھے اور آپ نے یہ نیت کر لی میں صبحوں سے روزے سے ہوں اٹھے آپ نے کھایا پیا تو نہیں اٹھ کر جان بوجھ کر بندے نے جیسے کھایا پیا ہو آپ اٹھے اور آپ نے بولا میں صبحوں سے روزے سے ہوں تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی آپ دیکھیں کتنی معلوماتی بات بیان کی ہے آپ آپ چاہتے آپ کو معلومات ہو آپ ایسا کریں آپ امیر علیہسنت کی یہ جو کتاب ہے نا فیضان رمضان یہ ہر سال پڑھ لیا کرے سبحان اللہ ہاں یہ جیسے رمضان مبارک آتا ہے آپ نے کیا ہوتا ہے میں نے چپل لینی ہے ابو جی میرا کون سا ہوگا گھڑی کون سی ہوگی پر یہ کیز وہ چیز یہ تو تیار کرتے ہیں تو رمضان مبارک کی تیاری کے لیے آپ اپنے امیر اہل سنت کی پیاری پیاری کتاب دیکھیے کتنی کتاب ہے آپ کو اگر بولا جائے دو لائن لکھو کتنی دیر لکھتی ہے اور اتنی موٹی کتاب آپ کو امیر نے لکھ کر دی آپ کو لکھ کر ہے آپ کے لیے تو ہے میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے, سارے سارے رسول شروع کے لیے, شروع لیے آپ شروع کریں نا جو ہے فیضان رمضان سے اپنے گھر میں درس شروع کریں اور سب کو بٹھائیے بٹھا کر جو ہے آپ درس دیجئے آپ کی امی بھی ہیں آپ کے ابو بھی ہوں کبھی ابو سے درد کبھی امی سے درج کبھی اگر آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے اچھی طریقے سے تو آپ گھر میں درج تو اس طرح رمضان کا بھی دور ہو جائے گا مسئلے مسائل بھی کو چلتے جائیں گے تو لوگ دیں گے گھر میں درس شروع کروائی دیکھیں آپ دیکھیں فیضان رمضان سے اتنی معلومات ہوگی آپ کو آپ کا سینہ بدھینا ہو جائے گا افطار کا وقت کیا ہے سہری کا وقت کیا ہے اذان پہ بند کرنا ہے یا وقت پر بند ہوگا اور کیا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اب یہ آپ کتاب پڑھیں کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو بہت بے شمار معلومات ہو جائے گی یعنی یہ سمجھیں کہ آپ کوئی مسئلہ کوئی بھی مسئلہ آپ کی زندگی میں آتا ہے کہ رمضان سے متعلق انشاءاللہ شاء آپ وہ کتاب کھولیں لیکن یہ کہ توجہ کے ساتھ پڑھی ہوگی تو آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ ہاں اس کتاب یہ مسئلہ میرے ساتھ ہوا ہے میں کتاب کے اندر دیکھ لیتا ہوں یہ بڑے اسلام بھائی جو بھی ہیں آپ فیضان رمضان کا مطالعہ تو کیجئے اس کے اندر اتنی معلومات ہیں, اتنی معلومات ہے جو اس کو پڑھے گا تو یہی کہے گا کیا بات ہے فیضان رمضان کی اللہ تو بہت سارے مسائل اور اکثر مسائل ہمیں انشاءاللہ شاء رحمان اس مالنے. کتاب میں مل جائیں گے اچھا مدنی منوں کا ایک معاملہ ہوتا हم. وہ ہوتا ہے کہ بھائی سر پر نہیں مارو اور یوں اور وہ اس طرح کر کر کوئی بات کہتے ہیں یہ ایک میں آپ کو سوال چلاتا ہوں اس موقعے پر اور پھر میں اس میں ایک پھول آپ کو اور دوں گا آئیے دکھائیے جیسے عوام تو سر میں بھی قرآن کہتے ہیں سینے میں بھی, بھی شاید بولتی ہے ہاف کے سینے میں قرآن ہوتا ہے یہ محرا ہے سینے میں قرآن حقیقت میں یہ چھپا چھپایا قرآن کریم نہ سر میں ہوتا ہے نا سینے میں. تو یہ جو سر پہ مارنا ہے سر پہ اور چہرے پہ مارنا یہ ناجائز ہے بچے کو بھی نہیں مار سکتے بڑے کو بھی نہیں مار سکتے اور جانور کو بھی سر یا چہرے پر مارنا جائز نہیں ہے صلی اللہ تعالیٰ, اعلم اعلم تعالیٰ علیہ وسلم علی صلی اللہ علیہ وسلم دینی جو بھی بات ہے استاد صاحب سے یا دینی عالم صاحب ہیں آپ ان سے معلومات دیجئے ایک یہ معلوم ہوا کہ چہرے پر نہیں مارنا چاہیے اور یہ ہے کہ مدنی منوں اور مدنی منی اب ابھی یہ کہ معلوم ہو گیا کہ چہرے پر نہیں مارنا چاہیے آپ کسی اور کا مارنا شروع کر دیں تو یہ نہیں ہے آپ لوگوں نے مارنا یہ مارنا دھاڑنا بولنے میں بھی اچھا نہیں لگتا کہ مارنا دھارنا یہ کہ لڑائی جھگڑا یہ بولنے میں بھی اچھا نہیں لگتا تو آپ نے جو وہ لڑائی جھگڑے کرنا نہیں ہے اچھا یوں ہوتا ہے مات بھائی جیسے کہ ایک مدنی منا ہے وہ اس طرح ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اس کی انگلی اس کی آنکھ میں لگ جاتی ہے اب وہ لگی تو جان بوجھ کے نہیں لیکن بھولے سے جو ہے وہ آنکھ کے اندر لگ گئے اب اس کے آنسو نکل رہا ہے اب وہ رونا شروع کرتا ہے رونا شروع کرتا ہے اچھا یہ کہ یہ اس نے مجھے مار دی میں نے مارا نہیں غلطی سے لگ گئی وہ چپ ہی نہیں ہوتا ہے اچھا یہ چپ کب ہوتا ہے جب استاد صاحب کو بتا دے اس نے مجھے مارا ہے اور یہ اس کو آرام کب آئے گا جب استاد صاحب اس کی لڑائی کر دیں یا اس کو جو ہے وہ تھوڑی سی اس کو جھاڑ پھوڑ کر دیں اسی طرح بھائی ہے دوسرے بھائی کی آنکھ میں جو انگلی لگ گئی یا پھر اس کے غلطی سے اس کو بھائی میں جان بھو نہیں وہ روتا رہتا روتا جب تک ابو آ جائے یا اس کو کوئی ایسا حمایتی آ جائے دادا آ جائے تو وہ اتنی زور زور سے دادا بولیں گے امی اس نے مجھے جو ہے یوں مارا ہے اچھا اگر وہ امی کو جب تک اس کی کوئی ریپلائی نہ کرے اس سے پوچھ گچھ نہیں کریں تو اس کو ہی روتا رہے گا روتا رہے گا روتا رہے گا اچھا جب امی اس سے پوچھنا شروع کریں کیوں مارا اس کو اب یہ آہستہ آہستہ اس کا رونا کم ہوگا اب اس کو ایسا لگے گا کہ میرے جو ہے آرام کی جو ہے دوا ہو رہی ہے اور جیسی اس کی اگر امی نے ابو نے پٹائی کر دی یا اس کو جو ہے وہ جوڑا صحیح طریقے سے اب اس کو آرام ملنا شروع ہوتا چلا گا اب یہ رونا شروع اس کا رونا ختم یہ رو رہا ہے یہ ہے تو یہ کیا ماحول بنا ہوا ہے یہ کہ آپ خبر نہیں کر سکتے آپ جب آپ کا اسلام بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی غلطی سے لگ گئی تو آپ مان جائیے اور میں چلیں ٹھیک ہے اب رونے کی دوا یہ ہے کہ اس کی جو ایک کلاس لگ گیا ہے ٹائٹ قسم کی تو یہ ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں گا تو در گزر سے کام لینا چاہیے معاف کر دینا چاہیے اگر آج آپ معاف کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد یا اگلے دن یا کچھ دنوں بعد آپ کی انگلی اس کی آنکھ میں لگ گئی یا آپ کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو گئی اب یہ کیا کرے گا بدلہ لے گا بدلا لے گا بدلا لینا نہیں ہے آپ کا تو یہ ماحول بنتا چلا آئے گا تو پیارے مدنی منو اچھے بچوں کو ہم پیارے مدنی منوں کہتے ہیں اور جو بچے ہوتے ہیں گندے تو ان کو پھر ہم مدنی منا کیسے کہیں تو آپ مدنی مننے بن کے رہیے نہ کہ بچے ٹھیک ہے اچھے بچے بنی اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کرتے ہیں وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اللہ سے ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جس انداز سے امیر اور سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاین نبی رمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے آخر میں باب و اپنے ازم کا اظہار کرتے ہیں مسجد برو تحریک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ